تو سلام both come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 مطلب جلال برو اس, اس اج جو مطلب جیسا یاد ہے اس نفسانی شیتانی دنیا پوریاں, فلماں, سمجھنو, اس کر کے اندر پہلی مرتبہ آ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 سخی سلطان باہو پھر سن لیا فرماؤں تن من یار شہر بنایا دل بچ محلہ او آن الف دل وسو کی تیرا ہوا خوب تسلہ سب کچھ میں پیا سنی جو بولیے پر درد مند اے رم درد اے رم پشانی بہو بے دردان سر کھلا بول انسان آپ پابندی لا جاکے جاگ جانور ڈکنے سوکھے میں ڈیم بنانا پانی ڈکنا سوکھا وے اپنے آپ قید کرنا بڑا اور اصل بندہ ادو ہی بنتا جدو قید کر لوے پہلوان جا کسے میدان ہریا <تصفح> کسے میدان نہیں جیت جائے ہریا ہے قسم خدا کی تے جڑا آپ جیت جائے وہ پاک حسین وانگو شہید بھی ہو جائے ہریا نہیں مڑ بھی جت جائے <تصفح> <تصفح> جو فرمائی قسم خدا کی کر نہ نو توجہ فرمائی سدکے تا تے نے آخیا حسین زندہ یزید مر گئے حسین زندہ یزید جیت ہر گئے ہوں اگے چلانا گل چلا شکر ہے جو نعمت دن والے دھی مرضی دے مطابق شریعت دے مطابق لائی جائے وہ مخالفت نہ کی جائے وہی خلاف ورزی نہ ہو اے شکرائی خدا دے بندے توجہ فرمائی ہوں کدو بندہ شکر کر وے پہلا اندر پہلے ایمان یہ کہ جو کچھ مینو ملیا اپنے ذات دا کمال نہیں ربے زل جلال کی درمائی جب بندہ سوچتا ہے تو سوچ ایمان رکھتا ہے میں کسے کام دا نہیں انہیں اکھ دیتی ہے کوئی میرا کمال نہیں چاہتا تو مینو نہ بڑا چھوڑ د ہاں جی انہیں ہتھ دیتے نے چاہتا مینو بغیر بہن بڑا چھوڑ ویکھنے ہزاروں کئی بندے وے نے آ دے ہاتھ کوئی نی کئی پیر آرے کوئی نی کوئی اکھان والے ہاں کوئی اکانکھا دے دے بند رب سونے انجنا کیوں انسان بنا دسنا چاہتا وے وہ مت سمجھے تینوں کسی اپنے علم کے کمال کی وجہ یا کسی اور کمال کی وجہ یہ مل جی اکھاں تو بغیر بنا جائے کئی نو اکھان لا چھوڑیاں نے جے اکھاں تو بغیر بنا جائے انہوں آزماناوا تو صبر کر جنہوں اکھ دیتی ہے یہ آزماوا تو شکر کر جو ہے کوئی نہ. مالک جو ہوا ہر رنگ ازمان کئی سبر دے رنگ کئی شکر کے رنگ نہیں فرمائی تک شاید شادی شرابی آپ فرما میرے پیران جتی نہیں سی تو میں رب کوئی سوال کیا مولا کتی تھوک لکی کھڑی ہے ٹرنا بڑا اور جتی دے اگے گیا تو ویخیا جنگل بندہ ہے ہوں دیر ہی کوئی نی میں آ لکھ لکھ شکر ہے میں جتی پیرو نہ پیر ہی کوئی نہیں ہے مرگی را دی ہے میں نہ ہوا بولتا سبح فرما خدا بندے اصل کی دائی مان مانے دائی نئی جو, جو کچھ ملتا مہاج رب کا فضل رب کا دسے کا کوئی ہنر نا کوئی فن جنہیں فن تے ہنر نسبت نے کی تھی من بیٹھا اے رکھ بیٹھا پچھاڑنیداری نہیں کرے گا خلاف چلے گا اور جس بندے نے یہ سمجھنا وے جو بھی مریا سڈے کسی فن کا کمال نہیں کئی فن والے بکھے پی مرتے نے کئی بے فن کاندے رجتے پے نے رب جانور جانور رب سونا پالتا ہے کہڑا فن جتھے ہو جی جن دے چھوڑے رب فرما وے میں ونڈ کی ہوئی ہے کئی نو تھوڑا دینا کئی چوکھا دینا واپس مومن شکر تو کرے گا کہ اندروں یہ اقیدہ ہوب کا فضل جی اولاد جی مال ہے جی گھر کاروبار جو اے صرف مالک بھی سرف مالک کی دین یہ میں بزنس کے فن کو چوکھے جاننا کاروبار کے ہنر چوکھے جاننا تو من کیا دینا جنہیں یہ سوچ رکھی کہ میرے کسے فن کاری کری ملتا ہے وہ بڑا نا شکرا رب دی مخالفت جنجا جو سب تھی وہ پھر صدقے جانا ہر شاید اپنے مولا دی وردی دے مطابق لانا کیوں سمجھتا جو جی چاہے میں اویم میں کراتا کہ ہوا آخا جو شکر کر میں ہوگا خدا دے بندے سد کے تا کر کے ہر نبی کامل شکر گزار ہوں حضرت سیدنا حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر جی دیا بول سبان اللہ حضرت سلیمان پیغمبر اللہ نے بادشاہی یہو جی دی بادشاہی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 पत्थर खड़ के फर्श ला दें दे सन महला आप दे अला वहाला शरीक मौला जिद ताबे परिंदे ताबे हां जानवर दरियावान अल्लाह सुने आप छोड़े अला वाह शरीक मौला बड़िया बड़िया शाना बख्शिया सन एक शान यह भी आपू आप, आप बहन वाले इनी ताकत रखते स تک چمکن تو پہلو تخت بلکی ہی سہا لڑ کر چھوڑیا مرا بولو سبحان اللہ مر توجہ بول سبحان اللہ بول سدکے جاوان قربان جا حضرت سلیمان پیغمبر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 جما تو لوگ ہے کوئی جہاں ارش بلکیس تخت بلکیس انہیں ساڈی بار گاہ جہلو پہلو لیا آنا اور ایک بڑا وا سرکش جن بولیا جڑا حضرت خادم سی کہہ لگا جناب آپ دے اپنے مقام شریف سے اٹھن تو پہلو پہلو میں لیا گا تے تین بڑی طاقت تے امی کبھی امین میں خلل نہیں پاواں گا جی اتے گا اوے جناب دے سامنے حاضر کر چھوڑاں گا کی مطلب میں پاکستانی نہیں مت لیا راہ ڈنڈی مار میں راہوں کو کوئی شہ کھوڑی نہیں جی ہو سی میں ہی حاضر کر دا لگا توجہ فرما حضرت پاک سرکار نے فرمایا مہلو چاہیے ہوں اصل راج کی سی آپ اپنے رب کا فضل بکھا چاہتے سنجو سوال ہوچہری دی خدمت چہن والا ایک شخص کالی بولیا جل کتاب دا علم سو ساکھیا جناب میں تھے اک چمکن کو پہلو آدر کر دیا بول سبھال अख चमको पहलों क्यों फरमाया बंदा अपनी अख कई बार ना चमके तो भावे अद्धा घंटा में अख नोल के बैठ गए अद्धे घंटे बाद फरमाते दख्त आजिर कर लाओ जी अख भी चमक गई थे आ गया अदरत ने की फरमाया हजूर मैं جناب اپنی اک تھی جیڑی اس چمکن کو پہلے آدر کرمکاؤ گے چمکاؤں آدر کر لیں جن بول سب ہوں جی گل میں اپنے موضوع کی تنوع سمجھا چاہتا وہ لب دے قرآن بیان کر رہی ہائے ہائے ہائے ہوں تخت ت گیا بلکی اس کا چھتی آیا ہے. تو حضرت سلیمان پیغمبر کی فرما تاخت آ گیا پیغمار جدو تخت نو اپنے سامنے ویکیا کی فرمایا میم فضل ربی فرمایا پر رب اس واسطے انہیں کی مینو آزمانا سی اشکر آ اشکر ام اکر میں نہ کرنا وا یا شکر کرنا کی مطلب توجہ سوال اٹھنا وے حضرت جی یہ تسان تھوڑا ہے لے لیا والے حضرت آسف بن برخیا سن آپ فرما نے اے میرے رب دا فضل ہے لے لیا آسف برخیا ولی سی آ فرما نے اے میرے تے میرے رب دا فضل اللہ آدم آیا ہے اللہ میں میمو ہے میں شکر کرنا وا یا ناشکری کرنا وا ہوں سوال اٹھ رہے آپ نے آپ کا میرے پیچھے چلیا گیا صرف میں وہ رسول ہاں میں نبی ہاں اس میری تابیداری داری کی میری تابیداری دی کی برکت نہ رب ان شانتا فدائیے اچھا میرا پیر میرے یہ میں تو نہیں بولا ساجدارے کو فرماندار سچی سچیا اس جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سچیا کتے کھا رب دی خدا سڑک جاوا حضرت سلیمان پیغمبر دے جو سن عقیدہ ایمان ایسی جو کچھ مینو مل جائے یہ میرا اپنا کمال نہیں کمال والے کا کمال آخا اے میرے رب نے میل ولوایا فضل فرمایا میں دیکھا تو سی سلیمان شکر کرنا یا نہیں کرتا ہاں پر حضرت سلیمان فورن رب سونے وال گئے مولہ چ رکھی نگاہ رب تیرا کے فورن فرما لے شکر گزار کر دیکھ کے گل اتنے میں دیکھا دے سی سلیمان شکر کرنا وے یا نہیں کرتا پر حضرت سلیمان فورن رب سونے وال گئے دید مولا کرنا گا اے سب رب د اس مولا کا فضل ہے مولا کا اگوں لیا تو کی ویکے جتنے جانا ہے فضل فرما چھوڑ دے بول سباہ لبی سک نبی, ایک نبی. حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر دی کی گل سنائی جس کو پتا لگا فضل ربی جو سمجھا سک مولا نے شکر ادار فرمایا تھا نا ہوں ادھر بھی انسان چلا طبقے کا انسان کھڑا حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر نے تے اللہ تعالی نے ایک گل انہوں کی یہ بات انہوں نے قرآن حکیم بیان فرمائی ہے جڑی تین سنائی ہے ہوں سنانا ادھر نیک وقت آلہ درجے دا ہوں بد وقت ایک کالا درجے کا وہ گل سنانا وہ بھی قرآن اچھوں او ناشکری شکری کی ہوں بد وقت کالا درجے کا وہ گل سنانا وہ بھی قرآن اچھوں ناشکری کیتی جب جدو اس اپنا کمال سمجھے فرمان سناوا جیتے بیٹھو اچھی بولو اللہ سب ہوں سنانا وہ کون ہے اس دا نام ہے کارون سلیمان دے کور بھی دولت بادشاہی بے بہاسی لیکن سارا جو فضل ربی سمجھا ہر ویلے رب دے جھکی رہے ہیں او تو ہی ذکر فرما دے رہے ہر نعمت ہر نعمت مولا دی مردی کے مطابق استعمال کروائے جناب سلیمان پیغمبر نے شکر کا حق ادا کیا بڑا سرمایہ بڑی دولت سورت کے کسس رب دولا فرما دفا پہ ہاہو لت بل حسبت فرمایا سامن ایزانے دے سن ایولت دے دزانے دیا کجیا طاقتور پہلوانا کا ایک ٹولا تماعت نہیں سن چکتے اللہ دا قرآن ہی توجہ فرمائی ہوں ایڈی ویمایا دولت رکھ والی بڑا پارو نام لوکی مشا لے ہوں فلانا اپنے نمانے دا ایک خالی مثال کا حقیقت نہیں کوئی آج پوری روح کارون دو دا دولت من سرمایہ دار نہیں ہو سکتا وہ محالی سونے دیا اچھا سی وہ سی توجہ فرمائی اور ایک کیمیا ہوں کیمیا دان سی وہ بڑا وا دان سی میاکر وہ سونے سونا بناو کا سن جانا سائنسدان سی سے سی سائنسدان ہی سونے بناو دل جانا سوہے تابے پیتل سونا بنا لا گیا محل بنا گیا سونے چاندی دے محل بناؤ چن خزانے انہیں کٹھے کر لے پہلوان لوگ وہ خزانے دیا کالی نہیں, نہیں سڑ چکے خزانے کی چکنے نے کجیاں نہیں سڑ چک ای پلان خدانے پتہ نہیں کن خدانا نہ قسم خدا کی کر کیا رب واہدہ الا شریک مولا اسر ظالم کا سارا دولت کا جناب حال بیان خود قرآن درد فرما جائے کیوں فرمایا وے رب سانو سمجھانا چاہتا سی گیا <تص> قرآن ساڈے واسطے آیا نا ایک اور گل ہے مولوی ونگ چکی جیسے بنے ونڈی دیں مہاریاں قرآن کی وہ آیات چڑیا نے چار جہیا ان دستی نے بتانا دے خلاف جہیا آیات آئی وہ تھپی آدھے نبیا کبلیاں جڑیاں بتانا دے خلاف انہوں نے نبیاں والیاں سبیاں انہوں نے ہو آیت پڑیاں آنیاں ہی نہیں <سطلح> اچھا جڑے شیعہ نے انہاں دو آیت اہل بیت تھی شانتی انہیں چڑھ لی وہ بھی تقریر کر گے بھئی انما یرید اللہ ہی را الاش کمایا تفل قربا پڑی جان گے انہوں پڑی جان گے یہ دو آیات چن لیا جب سارے باری جائیے یہ نہ یادیں چلنیاں دیاں شانہ والیا اللہ دے حق دے اندر شانہ والیاں میں حیران ہاں میں ظالموں موت سو دے سی کیا رب بہ د شریقتی سارے اتار کوئی غلطی کر بیٹھا وے پن چمنے ج قسم خدا دی کر کے مسلمان پورے قرآن نو سمجھ لئیے پورے پورے قرآن اگ سنیے سنائیے سمجھیے سمجھائیے چلیے چلائیے قسم خدا دی رب اوے دے دور واپس لو جی مدنی محمد صحابہ دا دور سی اورے اور سمجھی رب دے لسلمان چلنے والا بنے ادر تمام مہندی آنگے نا کیا نڑے آنا ہونا, ہونا؟, ہونا؟ پوری روئے زمین کوئی مائی دلال سابت کر کے رکھاوے حضرت امام مہدی کسی انگلش کو پڑھیں گے کسی بکواس آپ سیکھنے گے کوئی بکواس انہیں سیکھنی رب دے پاک نبی مولا کائنات نے رحمت سرمان دیا جناب امام مہدی بہدی نران کی سمجھ چنی ہے حضرت امام مہدی نے پوری روئے زمین تے خدا دے عدل انصاف تے قرآن دی شاہی بنا چھوڑنی ہے چل آپ ہو سر زمانہ بدل سکتا بدلتے بدلیا بدلے پایا رب سونے نہیں بدلیا وہ آد ہما بکردر اقبال کرک وے ارے نا اللہ پسند کرنا کٹی چڑیا مسلمان تو برباد ہو گیا اقبال من جاب شکوے اصل جواب رب کی طرف اقبال کی توجہ نہیں کر رب دینا چاہتا سی جا جب نا اپنی مخلوق نو اللہ اقبال اتنے تک رسائی کی رسائی کر کے اقبال سنو یہ شکوے میرے کردے نے ہم تم علم بکرم ہے کوئی سا ہی نہیں ہم تمہ علم بکرم ہے کوئی سا ہی نہیں راہ دکھلا کسے راہ رو منزل ہی نہیں سی دئیے پچھلے سن وزرگ ازم بلنداور رابر شمشیر پدرخا ہی بازو پدر راور اکبال آدھا وہ اردے پیدا کر جڑے نبی صحابہ آپ سن تیرے بزرگ آ سن عزم از میں بلندا ارادے اچے لیا پوری دنیا کے دینے مستفا نالب کر اپنے گھر بنا اندر سن پوری دنیا نوی نالب کرنا ہے پوری دنیا سیدے راہنا ہے سوج چیگر رابر وہ چگر علی تڑف پیدا کر جڑی فاروق آد امر سی پیو دی آن... اللہ معدہ پیو والی تلوار منگنا ہے پہلے بازو پیو والا لیا توجہ نہیں बालू चाकू नहीं चुकन जोगा तू तलवारा मंगता फिर हम सद के जाव मैं तेन कुरान सुना वा प्या बन्ने वाले नहीं जरा सुनावन का हक इसलिए बनता पाओ मैं तेन सुना पाया समझ आ रही ने कोई ना अगली नहीं गई ख्याल करें बहुत वाल बोलो सुबह अल्लाह हम थ دولت سرمایا کارون کا کارون رب کی مخالفت دے آیا کپر آیا کرور آیا آکڑیا رب اگے جکن کی بجائے اللہ دن حضرت موسا کلیم کے خلاف بدو آلانسی کی تی. فرمائی کیوں کیتی نہ کیوں بنیا اس واسطے بنیا دے اندر خیال کی سی وہ خیال نظریہ جو میرے کومایا دولت آیا ہے جو میں سونے چاندی محل بنا بیٹھا ہوں، میرے اپنے فن کا کمال ہے، میری سائنس کی وجہ لال سارا کج مین مل کر کے جدو اللہ سونے کے من آلے مومنا سیاح ان آ رب دبتا گئے فیمار آتا کلا ہوا ایمان آخر دی نگاہ رب دی دید مولا تالا دل سی کی نے کی کارونا جو رب ہی دنیا اس دنیا کے نال آخرت دا گھر بنا ڑا گھر بنا یہ تینوں دتا سو تاکہ خرچ کرتے اگلا گھر بنا اے خوش جا نہیں یہ ہتھوں ٹر جا نہیں وہ ہمیشہ رہن والا گھر تیار کر لے اگے کی فرمایا والا دل سن سی بگا منت دنیا اپنا حصہ دنیا تو نہ بھل دنیا کا بال اپنے حصے واسطے خرچ کرتے کٹا کرتا جاسن احسن کما آسن اللہ, اللہ تیرے نال احسان کی تھی احسان کر تھی احسان کر جی اللہ تیران کی ہن ایمان والے سن ادر اقیتا رکھ دے سن اے تیرا کمال نہیں اے رب کا احسان دن والے مغر نہ نہ ہو کھوکھے بچنا پا ولا ولا تب گل فسا دا فل ارد لا یو ہبل او کارونا زمین اج فساد نہ کرب چوکھا جو پیسہ تو لے ہوں گنا اڈاؤ رب کی نہ, نہ فرمانی تڈاؤ ای گریبان ستاؤ زمین اج فساد نہ پیدا ہو نہیں فرمائی یہ مطلب یہ نکلیا زمین فساد تگڑے ہی فلا غریب کی فلاح غریب اپنی جو گاؤں کتنے فساد فلاح اللہ دے بندے آنا آخیا جو پرمخ سجی اللہ فسادیاں پسند نہیں کرتا فسادیاں رب کبھی محبت نہیں کرتا جب قارون نو ایمان والوں نے جب دے گل سامنے آ جائے گی وہ شکری دی وجہ سامنے آئے گی کہ کیوں وہ کافر بنیا نبی کے خلاف زبان کیوں کھولی دشمن رب کا کیوں بنیا اللہ سونے والر کیوں لائی آخر پھس گیا کیوں فسیا وجہ کی سی کہن لگا کال تو علم کہا تے احسان کر جی اللہ تیرے احسان کیا میرے اللہ احسان کیا الا علم اندی میرے خاص ایک خاص علم ہے ایک فن ہے جس دی وجہ نالے سارا دنیا دا سرمایہ دولت میں سونے دے بنائے نے بنا اون توجہ گل سمجھی کارون سوچیا رب دا فضل نہیں میرے علم دا کمال ہے وہ لانتی بنیا دشمن رب دا اتریا شکری مخالف بنے حضرت سا موسا کلیم سے اس کی طرح. ایک عورت نیسے یہ سال باہر نہیں دور سے ہاتھ کٹو کیوں چور سے کٹاوے کٹا جن مرضی کریے کون سا پابندی لاون والا پیسے دتے عورت نیلا لگ گیا پوچھے انہیں دارو نے حدرت موسا اور ماسی کا پتر سی ہاں جناب ایک کلیم بہتر رشتے دار سی, دا سی. کہدکاری کی صدا ہے آپ نے فرمایا پتھر مار مار کے ماری سدا ہو نہیں تو سب کوڑا مار انہیں آخر جی ترما آپ نے فرمایا میں, ایک اپ. جے میں تھے پیش کر دیا औरत आख्या उठनी लड़ीए रंडी उठी और अगों पैगंबर सी अदरत मूसा कलीम सन रंडी का मुंह नहीं खुल सकिया उन्हें आख्या कौम वाले लोग मूसा कलीम पाक का मंदिर मैनू सलामती पैसे दतेने तो झूठ बुलाना चाहता अदरत कलीम चलाए مولا ہوں یہ سزا دے آپ نے فرمایا کلیم جو آکھے گا اصل خدا ہی تیرے آتی تو منگ جہی شاید حکم کرے گا ہوں پورا ہوئے گا حضرت نے فرمایا زمین نپے کارو نمی وہ سنگھی سن دو جہے آتے سن اصل بھی ترقی ضرور لینا باقی سارے ہاتھ گئے دوڑ لوگوں نے ٹپیا گوڑیاں تک زمین کھچیا ہٹانے ہل بھی نا وہ سی نا خدا پچھاڑتا نہیں سر بئی مان سی سارا میرا فن تو علمی ہے میری سائنس ہے پھر بھی پیر ہاتھ ہلا من لگ چلو کسی نہ کسی فاطل نکل جا پتا نہیں بئی مان آپ کو نہیں آ سم دے تب جدو آپ نے پھر حکم فرمایا تھی تک لے ہمیں کھلتا پیا تو کوشش پہ کرتا کسی طرح نکل جا فروخت جدو کاٹے پہ آئی ہونا سونے بچا اور موسا کلیم بچا توجہ ن بول سبحان اللہ ہوں گل رڑے میدان پہ لیا دی. نبی دی گل سنائیے نبی اتنے اتنے کمال بخا کے پٹ فرما نے یہ میرے رب دا فضل ہے من آزمانا سی ان میں شکر کرنا وا یا شکری کرنا وا قارون توجہ حضرت سلے مان ڈائی مان سی اصا کخ بھی نہیں جنو چاہے جاوے شائیا تا فرما سڑک جاوا بخیا نو رجا لک چکرے کھانا نکھ چکرے مگتیا نو شاہ چکرے شام نو مگتا چکرے اندازہ آ آن مالک اپنے آپ رات دا, دا مطلب رب کا اس تے امتحان ہوں پچھاڑ پچھانا یا اسے دنیا تھی بن گرا جانا ہے ہاں جی نہ شکری کرتا یا شکر کر دے حدرت سلمان شکر فرمایا شان قرآن متا فرمائی حضرت واقعی حضرت ذکر خیر تھے بیان پہ آدمی نے میں اپنے علم نال سارا کچھ لیا وے. اپنے علم نال لیا اے او دی اصل وجہ بنی اس مولا دے نگاہ نہیں رکھی رب دا فضل نہیں سمجھیا اس سمجھیا اے میرے علم دا کمال رب واہ رولا شریف مولا رانچ پا جہنم نت چھوڑیا سو ہوں ہال تک جہانوں میں تھلے پیا کچی دے سزا پیا پا خدا دے بندہ معلوم ہوا جی نگریا سوچ یہ ہو سان اپنے سنتے ذہنیت قابلیت نہ پہ ملتا رہے بندہ وانتی بننا شکرا چند رب او دے دین نو جان جے ایمان اے جان اے ہولا کا فضل ہے تے چاوے کر چھوڑ دے پھر بندے کو نبی دی شریعت کے مطابق لا کبھی آ کردہ نہیں مگرور نہیں ہوگا بولو سبحان اللہ بلا ایک اور مقام تو بھی رب العالمین امی سور گا غافر, غافر مومن بھی آتے آخر غافر بھی آتے دنے. اس دے آخرت مولا کائنات نے ایک گل کافر کی کیتی ہے کہ کافر لوگ جدو بھی نبی ان کو شریعت دا علم لے کے اوندے سر الال حرام انسانیت دا علم کے انسان دھرتی میں رنے آئے کدھر جانا یہ علم جد شریعت دا نبی لے کے آر کینگ اللہ تعالی گرا نے فرما اللہ وا بول بول بول بولو, بولو سبحان اللہ ایورت آل راہ پھر اللہ تعالی فرما سونا رب فرما ہے فلم جت ہم رو سو ہم بل بجنا پے سارے خوب ہم اللہ فرمند کافراں کول جدو بھی رسول بڑے روشن دلائل پہ شریعت آکام سورج جنگ چمکتے لے آتے کنڈ کرتے سن وہ آتے سن سان علم پہلو ہے نا دنیاداری کا دا. وہ سب کو بتھیرا ہے تے ہوں سن خوش ہو بما اندہم من العلم ہند علم منل جا کے دنیا دا ہوں سی تے خوش ہو کے آتے سن سان بتھیر ہے ہون کی کہی لوڑ ہے کوئی گل ایسی مولوی بنی پہ بنی کاروبار یوں کرو بہن رکھو آپ رو قبر فکر کرو عبادت کرو رب دے بنو ظلم نہ کرو جلم نہ کرو کفر نہ کرو کی کدی فرد سڈے کو اپنا علم جہاں ہے نا بس ای بتھیر ہے اور کسی کی لڑ نہیں رب آ اپنے اس جہالت والے علم کے خوش ہو کے نا سارے دبیاں نو کر دے سن کبا کا اسٹا دور وہ جدا کر کے کنڈ کر تے اپنے علم اتران دے سن دین دی کی انہاں نو تے لپ لیا انہاں نو بچن جوگا بھی نکایا لو پھر ہوں تُسا تو سو نا ساڈے کول بڑا علم ہے ہوں دسوس باپ کئی نو باندر بنایا کئی نوڈیر بنایا کئی پتھر برسائے نے کئی نو چیخ مرا کے تمڑا ہے جبریل دی چیخ نہ کئی نوکر چھڈیا دسو ہوں واڈا علم کدھر گیا جس علم کے ناستے ساڈے علم کیوں نہیں پڑوائی ہوں کبلا یہ کی, تیسے؟ کی کہانی سنائی ہوں اپنے آئیے اکریا کیوں بڑے شکر گزار ہوں یا نہ شکریا سچی سچی بولیا جھوٹ نہ بولیا جی آخر رب گواہ رب دی دتی کہڑی شا وے جیڑی اسان وہ خلاف نہ لائی ہوتے شاید ہی کوئی کار یہو جا ہو جا چوی گھنٹے رب نال جان گے چناؤ نہیں ہر گھر اس ویلے جانگے چ تو تب روکیا اسا کرنا تارجو کرمان دس رب وا شریق مولا سڈے تیمت اخیر کی سڈے پیو دے رب کا تے کردے سن شکر سن سواریاں کھوتی گھوڑے تے اونٹا یا دے سن, سن پیدل سانو رب ایسی دیاں سی دیا نے دیا پجارو پیو کو تھپتا سی سیدھے پتر پجارو وجہ کی کچھ نعمت آئی سواریاں من سونی گھر سوفے بن سب نے بن سب نے پیو دے سو سن منجیاں ٹوٹیاں پہنیا منجیاں جی سوندے سن جناب جی کجور کے فلے والے منجیا کے سوتے سن یا تھلے سو جانے سن سا کھے سن اٹھ اٹھ بندکیاں اب ڈشا پہ کھانے ریسٹورینٹ ہر سڑک کے اتنے بنیا پیو ساڈے ماں پیو دے پڑتا بزرگ ساڈے وہ لسن کلا لسی پرچا سوٹی کھا لین سن آٹے کٹے جوان بھی آتے سن فارن ہوتے سن تو مولا کی یادو جی پڑتا جی کوئی پوچھتا سی سنا بہلی آتے سن لاکھ رب آتے شکر بڑے لالی ہیں مولا بڑا کرم کیتا. کیوں جی بدل گئے ہے کہ نہیں ہوئے اپنی نبی دی شریعت دا خیال رکھتے سن ہر وقت حضور دی شریعت دا دھیان ہوں فکر ہوتی سی ہمدردی ہوں مہمان نوازی ہوں اخلاق ہوں سن پیار ہوں سن محبت ہوں سن آداب ہوں سن اولاد ماں مادہ قدم چم چم کے مرتی سو نہیں ہے کہ نہیں ہر قسم خدا دی کر کے آنا جی جی پیشان لگا جائے اوے اوے او بندے شکر آئے سن وہ نیمت انہوں کو تھوڑی شکر انہوں کو بہت وجہ کی ہے وجہ والے اور سمجھتے سن جو کچھ دتا ہے سونے رب دیتا ہے سڈا کمال نہیں جے جی جڑک لے سن کاروبار کسے دا سوترا ٹرنا ہے تو اسے نہیں سمجھنا کاروبار دی وجہ سے پہ ملتا ہے اور سمجھنا کو لا بھی جیسے چاوے دے جیسے چاہے کو لوگ ہے انہوں کا پیتا مانو سی لکھ کرو اساتھی چنگے ہوئے اس جائی لکھ کروڑی جائی جے جگ ہو پرواہ سننا اور صدا سن سدا نسری شاخاہ ہریا سدان رسر اہ ہری تو نہ پھول جم خدا دیگر رب دمری کے متعدے سنہرنے نعمت نو رب سونے دی مخالفت کتر جی ہاں جی شریعت پورا ہے شریعت دے خلاف نہیں چلنا آخے حکر. حکر سناوا. آل اللہ. لہور دا. لہور دا تو ایک واقعہ سنا وا جبا لا لاہور واقعہ لاہور دا لاہور دا واقعہ اچ کا لبے ہائے ہایا کرفیو لگا سی تاریقے تاری کے ختم نبوت کا دور سے نہور شہر پورے دن کرفیو فوج نے لاہور سنبھالیا ہوا ہوئی پاک فوج یہ مڑا پہ دیشمن بنتی ہے ہر دین کے دی دشمن بن گئے ادانا بند ہو گئی ادانا پابندی لگ گئی हम तवजो फरमाई एक नौजवान लोहारी लोहारी दलवाले लाहौर त मस्जिद अंदर बांग बनना जाए जदों के अल्लाह अकबर की सालमा ने फैर खोलिया वे आशिकू उ ठेर कर छो होर नौजवान पता लगा वे پڑھ دیا جان شہید آئے اگلا اللہ ہوا پرونے چاہ پچھوں پھر فائر کٹیا وے یونی فوج پھر ماریا مار کیوں چٹیا تیسرے نت لگا سڈے دو شہید ہو گئے تیسرا بج کے آیا انہیں دشمنا فیل ماریا ان شہید کر دیتا ہے دیکھ کے پچھوں باروں باری جوان لگے آئے دے. نو بندے شہید ہوئے نے پر آشکا بانگ پوری کر سوئیے شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو <تصفح> بولو بولو بولو سوال لیکن شہادت یہ جہاں لگے پھرتے لشکر تبلا والے فلا شہادت نہ تب جی یہ شہادت نہیں ادھر کی روحت یہ نام براد جانے ڈڈار ہوں ڈڈار ہوں ڈڈار انہوں نے چھٹا ہوں نا مٹا جی جی مار کے کوئی بندہ بج جائے تو اٹھ کے بندیا بہ جان وہ فساد کہ جا دے او کر دے انہوں فوج پار کراؤں گی بارڈر سے مجاہدے کے تگڑے پار ہو کے ستے ہندوار آ نس کلونا نہیں مجاہدے تگڑے نے ہاں جی میں کہوں فوج گٹیت مجاہد جیل رکھے پیر کٹا پر واپس نہیں آئی ہزور کی عمر تباہ کرنے نہ کھلان کٹیاں کرنے ہاں جی جا کے ان کے واپس آ ج پچھوں ویٹتے ہیں سڈا بندہ مریا پیا وہ اٹھتے ہیں ہزار کشمیری کیٹ رہے ہزار نار دیں ہزار دا گھر برباد کر دے رہے ہیں فسادی دی یہ شہادت نہیں وہ شہادت تو نہیں لیندے لے جہاد وہ ہے جو نبی کی شریعت کے مطابق کیا جائے یہاں نو جہاد نہیں آخر رت مجو بول سبحان آل اللہ رکھنا بول سبحان آل اللہ इस वास्त कर गया मत तू खला दी खला तू आ गया चलो जी जहादा पा दिए जिन्हें बंद मराए ना, ना सूर ने जिन्हें बंद मराए ने क्या मत आई हर एक लाश का खून खून का इन्होंने हिसाब देना पैना उधर की बने मैं लैन जाने जाद आपा करना पहले अपने घर करना है अपने घर कुफर पर नचना है साबा हो गया میںظفر گڑھے دریا چڑھا ہر نندے میں گیا حرکت انسار والے نا اے جناب چند میں کٹے کرا کشمیری پر دل موڑا کشمیری بلت لو بھی جہاں تو چند تو چند تو چند تو میں نہ کھلو تو میں آخر جناب مجاہر صاحب میرا سوال ہے جناب میں سگریٹ پوخا سوکھے میں راؤ جی جی میں جناب لڑا تھوڑا روکیے آڑی کا تصویر مجاہد لڑن تو بغیر کون جماشیا نے پیچا یہ خیر فوج نا جیب جل دیا جنا کو بم دیا معلوم ہوا نام تھا برابر چاہیے تو پانچ سات میں گلا ماشاء ماشاءاللہ کہاں سے آئے ہیں میں آ جی لاہور ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں میں ہو جی حرام نہیں کانگا تنقر صبح سمن گل آ گئی گل یہ پہ کرتا ساں کہ اص نبی پاک بھی بڑی بڑی نعمت میں سب تو بڑی نعمت اچھا وہ جو آئے نے اسا انہوں کا بھی شکر ادا کی بڑا شکر ہاں جی ایمان دسو نبی پاک کے دور چبو جال کھلور ہے ابو جال دی منی نبی دے مقابلے میں انہیں شکر کیا کہ نہ شکر بولو بولو بولو شکر کہ نہ جنہ مستفا کا ساتھ دتا ہزور ہر ہر قدم کے اپنیا جاندار نے دشمنا مخالف چلے تے نبی دے موافق چلے انہوں نے نبی نعمت دا شکر ادا کہ بولو چاہے کھڑے امریکہ برطانیہ ساری حکومت بھی انہوں نے ساری تعلیم بھی انسان سارا کچھ ہوں رڑائی کڑے کتنا رب کا قرآن دے خلاف رب کا قرآن آخ گئے قانون میرا ہو ہوگا نبی سرکار فرمایا قانون میرا ہو ہوگا تیرے ملک قانون ہے بول بول بولو اصا ہوں بوش نال لگیا یا نبی نال اچھا لگتے گیا ابو جہل کے حضور دے مخالفا لگ گئے ہوں شکر ہویا کہ نہ شکری بھی ہوں جے زبان تاریف کرنے مدینے والوں جب آ شرم کر رلیا کڑا کافران عملی طور سے مخالفت تاریف میری مینو تاریف تو رکھی کڑا ہے قانون بھی آئی تعلیم بھی تہذیب بھی پتر سکول کھڑا ہے جیتے کو شاید دتی ہے رب دن نظام تعلیم نتم چکر آئی ہے ہی نہیں پڑھاو کے قابل موول بھی بنا ٹکر کتوں کھا گے روزی کیون آوے گی ہاں جی قرآن پڑھیے تو روزی کتوں کھا گے سالے مران نو چا کیتی لگا کوفرال کھڑے ہوں اصا کی نہ شکری نہ شکری سی دھی رب دےٹی اولادر نوی شریت کا پیکر بنتا خاتون جنت بھی تابے دار بنا دا سرو ہیات پردے والی بنتی گھر دیا چار دیواریاں ہندیاں جی نبی سرو بنا سن توجہ نہیں فرمائی جبی سرو بنا سن کیونکہ جانور بغیر چار دیواری تو راہ بندے کیوں چار دیواری تو بغیر راح چار دیواری ہوں دی, پردا ہوں حیرت ہوں نبی شریت ہوتی نبی کا دین ہوں شکر ہوں دا. اسا شکر ادا کرتے مستفا بھی رحمت سا دے, دے فرما توجہ نہیں فرمائی सची बोलिया जे घर टीवी रखी बैठे चख लायक किसी आखो तेरे घर मैं हिंदू सिख लेगा सची बोलिया जी किसी आखो मैं कंजर तेरे घर के सामने ला देगा नहीं शीशे आ सकता शीशे देजर भी आया खड़ा है हिंदू भी आया खड़ा सिख भी आया खड़ा है यूदी भी आया खड़ा ईसाई भी आया खड़ा है वो नचते पैण सारा कुछ یہ شکر ہے یا نہ شکری ہے بولو بولو رات دولت چکلے لائے دا دا یہودیت کا مدرسہ رکھ یہ جی اخبار ہے وہ قرآن کی توہین ودیت کا پرچار ننگیا رن بٹھائیا ایک پاسے قرآن ہے ایک پاسے ننگی عورت ہے پنج روپئے جائے ننگی اورت ویخ کی خاطر قرآن دے ترجمے واسطے کوئی نہیں بھرتا جی قرآن کا ترجمہ سارے اخبار سے لکھے ہوتا ایمان دس دا کسی اخبار خریدنا سی سچی بولے یہ مطلب ہے اصلا بڑھ ہے قرآن دے مقابلے کنجری دے پیسہ بریے جنا کنجر کیمتی ہوگا رب کے قرآن جھوٹ کیمتی ہوا برا سور بن گیا خلاف چر پہ ببرسول پوترے پرتے پرتے سدواں کرو اپنے باہر سگول کا کام یہ سگول بنایا اس واسطے کہ سلا بےغیرت بھائی خان زور مسلمان بن اپنے نبی دا دشمن بنے اور کشد کا پیر کا وہ یار میں کسبیا پہ مان نال دسو سکول آ جائے پیو آ جائے سلو بجن اچھی بولیا تعلیم फिर कु को ठहरा वह आता तो सिर चमटा मार् प्यो के कदम के थले प्यो के पैरों में डिगदा आंदा पा मैं तेरे वास्ते थां बना सकना उस कुत्ते मार मारना पर तालीम जो कुसरती है पुत्र काफर न पछा नहीं खड़ा है प्यो थां नहीं लगती शुक्री नहीं तो और की खुदा, खुदा कह ना बंदा खिलोण जो गए ना बाहर जोगे जो पिशाब कर इंज लत्तर खलोते जिन्हें ऊंट लक्त भरता कपड़े पा के मैंने दरबाशाकर बैठ मैं पुत्रो کپڑے پاؤں کا فائدہ کوتے کپڑا جہاں نبیا پایا مجھے کتنے آیا قرآن اتماخی قرآن کھو کی تک اللہ قرآن خروقان خبی سو میتا کتنے آیا قرآن اتماخ ہے قرآن کھو لے تین کی پتا اللہ پورا نہیں فرما دے انسان کبھی سو خود کرتا مہان اللہ اللہ فرمان بچے معصوم گواہی دیکھو یوسف کا کمیس مینو ایک قمیص بئی سلوار تھا میں کہ ابر من لا بے سب سرا ابراہیم کریم نہ سب سے پہلے وہ نبی جنہوں نے شلوار پہنی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے سبحان اللہ سر پگ اللہ نے فرشتے اتارے نا جنگے بغیر انہوں نے بھی سر پگا سو لکھ نبی سر تگ سوا لکھ صحابی دے سر تگ نبی سارے اہل وہل جی کے سر مبارک پگ ایوا ہر ولی پگ اور نہیں پگ کچھ انگریز کے سر سے پگ کوئی نہیں کافر سر تگ کوئی نہیں پاک پاندر سر سے نہیں سور سر سے نہیں مجھ کے سر سے نہیں سنڈے سر سے نہیں جانور بھی بغیر پگو رہے کافر بھی بغیر پگو رہے اور ان مومن نبیاں پیچھے چلتے نمون کے حصے یا فرشتے نے یا نبی نے یا شکر پکڑا اس رب کا ایک دن انگریز بہادر کی فوٹو نائی دی دکان سے ویچیے اگلے دن بوتھا اوے بنا دیا ایج منڈی प्याला कट प्याला कट जिमें बंदर अपनी दुरी तो चुकी खड़ा ना पूछ इ खुदी बनी पी ए मैं पूछना मिलाद रसूल करारीफ नबी करबी बजाय नबी दुश्मनों का चंगा पड़ रहा है मैं पूछना हम नबी क्या वास्ते आए हैं توجونی فرمائی والا بول سکھا لس اگر رب نے اپنے نبی خالی تعریف کرانی میرے جھوٹے بوا نہیں تعریف کرا ہے فرمائی جاپ تعریف کرے تو ان فرشتے کرنا سمانہ دے ارشان وہی لوڑ ہے کہ تعریف کراستے بھیجا میں محبوب بھیجی آئی پیچھے دوڑ تین جنت دانا نہیں چاہ بڑی پی توجہ نہیں فرمائی توجو سبحال اللہ افسوس جی کپڑے کمی نے کافر جی کٹا کے کمی نے کافر دیا جی وتے کمی نے کافر دے دیسی وتے ہوتے سن قوم پتے ہی بدل لے ہوں کلو گرام آ نہیں وہ جی میل ہوں سن دیسی تو قوم بھی بدل لے پیچھے دانتاری چھٹی بھی کافر ایتوار رب دے ولی مہر علی ورگے جو جمعے نو چھٹی کرتے رہے جو نہیں فرمائی خیر مغدیا ملدال اللہ فرما سنباد پڑھنے دع منگنے مولا والا راہ والے, دے والے تے گمراہ راہ بچہ بھی اتوار کی چھٹی گمراہ رائے سائیاں ہفتے دی چھٹی ہفتے دی چھٹی رائے ہائی جمے کی چھٹی ام والے با فری ورگ سع منگنے ہاں بولا سانو امام والا را و کھاوی ہوں ادھر نوال پڑنے سلام پھر اتوار ہوں آپ تین مدنی سونے کا فرمان سناوا سناو کار بول سبان لو مسلت امام احمد بن ہنبل کی حدیث میرے وسلم ہفتے دو دن روزہ رکھ رہے سن ایک ہفتہ دے اتوار دے روزے رکھتے سن ہرور مارگاہ کی آ رسول اللہ جناب روزے کیوں زیادہ رکھتے دے ہفتے دے اتوار دے ہرور نے فرمایا یہ دی عید کے دن نے دی عید دن نے دی مطلب ہفتے دا دن یہودیاں کیتوار دبن عیسائی میں محمد انہوں کے خلاف چلنے پسند کرنا دن کحمد منہ بند کر لینا شاید! شاید! شاید! شاید! شاید! شاید! گیرت بول بول سن بولا چھوکری نے ادا ہونا کہ بولا تال دشمن دی مخالفت کرولا تا کر کے آر کھڑی خری فرما بے دی یاری نالو سنگ کتے کا چنگا zanga be sharmide ya murghay na lo <laughs> de saag faro de zanga Allahu Akbar Allahu Akbar Sayyid ul Nabi Allahu Akbar Allahu Akbar bol jab subhanallah اج ٹی وی کے اوپر دہنے آ فلانی کجری ڈیزائن کی خری جہ دورت انگریجڑی لےڈی دیا نا اپنی دھی لے بنایا لےڈیز لےڈیز لےڈیز کیا شرم کرو بھائی مانو لےڈی کتیاں آدیاں دے اگریز جاؤ نہ رکھ دیا لےڈیا نہیں خاتون ہوں مزدورات ہوں یا بیبیاں ہوں بندہ ابا ابے نو ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی मैं क्या पता ही डैडी के आंधा क्यों मैं छटे हरा क्योंकि डैडी अंग्रेज है ना पहलोनी चाहती है जिना बारह दिल्ल प्यों ना लाने लकब नहीं खड़े रसूलुला के लकब नहीं चंगे ملا گاٹ ویکو تو میں جی, ہوں. جی, <laughs> جی پروفیشن ہوں میں جی سکالر ہوں میں کیا بلا ہندو دا پتر بھی سکالر کھیرا سکھ کا پیوفیسر کھا سو سو سال دی کلری چکر کے بیٹھی دا پتر بھی پروفیسر ہے مرے یہ کوئی عزت دا لفظ ہے کوئی فرق والا ہے کوئی امتحان والا ہے امتیاز والا لکم تو ہے مولا نا ست لمبیا نبی فرمایا نہیں فرمایا ال پرو فہ سرون ابارا ستلم بے کیسا تھا پرو فہ سرون ست لمبیا ال پرو فہ سرون بارا ستل یہو الماؤ بارا ستولم بیا جو فرمائی آخا سبحان اللہ تا کر کے ویکھ رہے میں آلما جوڑے جناب جوڑے سدھے کرنے والا گلام تر سامنے بیٹھا ہی اللہ کی مہربانی ڈنڈی ماراگا کل سچی کھڑی کراں کراگا سونے کی دی تکڑی دی تولتے کوئی ناراض ہوے تو پہ راضی ہوگی تو جو نہیں فرمائی آلم آل دا کام یہ ہوئی ہے جڑا علم دی خدمت کرنے والا ہے نبی پاک سرکار کیراست نا پکچا چھوڑے फरमाई जगंडी मारे तुम आलम करो उलम है बोल संभाल कर देखिए मैं कसमी प्य ना असान ना शुक्री की अपील की हां जी सा फौज सत लख फौज असा बनाई सकूल च बनी जाफर सलूट अपन बूट अंग्रेजा बुला अपन मराण मराने पैन कि नहीं جے کوئی قرآن دی شریعت کا نام لوے وہ دہشت گرد ہو ایماندال سوئے تو سب مسلمان بیٹھے جائے گا نہیں بیٹھے تھے نا کسی اٹھو تو قرآن چکو تھے آپوئے ہم نے پاکستان قرآن کے قانون کے لیے لیا تھا محمد علی جنا نے بھی کہا تھا کہ ہم پاکستان اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک تجربہ گاہ دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہم نبی کے دین وہ نظام آزمائیں گے دیکھیں گے وہ نظام جو مدی نام مروبر نے تو نے اٹھو تو اے قرآن دا قانون لیاؤ تو کٹو یہ تھرو اتو گے شک بن کے کٹ کے سٹ دین جیل ہوں میں پوچھنا قرآن دے قانون دا نام لینا ترم تو میں تیرے تو سوال کرنا قرآن دے قانون نظام دا دشمن مسلمان ہوں یا کافر ہوں بولو بولو بولو ہاں سچی بولو جی کیا مسلمان کبھی نبی دے قانون دا دشمن ہو سکتا ہے بنایا نیو جنا رب کا شکر کرتے سن اصا نال ہی بس جاتے وجہ نہیں فرمائی اج کوٹیاں بنیا برسوفیا پہ پتے اتنے لگے نے بتی آٹھ کے جناب لمکنے پی نے تھلے کلینا ابا چٹائی سے بٹھا سی کلینا محنت چوکیاں دیا شکر کرتے کرتے اپنی اولاد بھی ہزوری لے ہزور دے قرآن پہ لا چڑھتے دے یار جب این کچھ دتا ہے نا سانو اب سونے کے دینا ہر قربانی دے, قربان دے آر بازار شہر ہر کاروبار نبی دی شریعت مطابق رکھا گے تاکہ ابھی پیو ددا تو ود شاکر بن جائیے ود شکر کریے کیونکہ رب نے نیمت جو سانو واپ دتی ہاں لیکن آپ ہوں نہ شکرے آپ پکی گل ہے منی بھی کہنا ٹھیک ہے نا ہوں وجہ سج دسو کہا سان چکنا بنایا ہے میرا پچھلا بوجود بھول گئے گیا <ڈیرالی> <سؤال> یاد ہے نا <سؤال> قبلہ ملاد کے موضوع پر کچھ ارشاد پر منائے ملاد <سؤال> میرا <ملاد سؤال> بیان پاؤں کا سامنے ملاد دا پتا کوئی نہیں یہ بیچارے نہیں جانتے ملاد ہوتا جی ہاں جی یہ سمجھتے ہیں بس اتے بہ کے شیر پڑی جاؤ تے پانچ سات اپنی طرف ریڑی جاؤ میں ہوں سر حضرت سلیمان پیغمبر رب دا ہر شکر ادا کیتا کہ ایمان سی نظریہ انہوں دا سوچے سی کہ جو ہے میرے مولا کا فضل ہے مولا فضل ہے کارون کی سوچیا سی جی. ہوں سمجھ لگی نے ساڈے لانتی بنان کا آ سب بنیاز کی لیے تعلیم او دے سڈے سوچ نظریات ہیں کافر والے ان سکھائے ne. جو کچھ جہان نواں بنے کھڑا نئی دنیا یہ سائنس کا کمال ہے اور ہر ایک درجے ملے یہ پنکھا جو ملا ہے یہ بھی سائنس دان نے دیا ہے یہ بھی انگریزوں نے دیا ہے موربیوں نے کیا دیا ہے کہنے دیا مفید اگریز سان جہاز بنا دیتے ہیں اگریز سانو ہر شہ سڈے سائنس دل کا کمال ہے سانے فرد کی وجہ سے سانے رب نو کن چکی ہے سر پچھلے مسلمان وہ سمجھتے سن جو مل آئے کوئی کمال نہیں رب چاہتا ہے چڑھا وے جب چاہتا ہے کھو لینا وے گر کے جد دے خلاف بولیے نا اللہ تعالی کا شکر دے دشمن دے خلاف بولو قدر ایمان تین تھوڑے تینو کوئی شاید مطلب گیڈی کسی طرح دے دشمن دے خلاف بولے گا اس کا دشمن پتہ گل دیت خلاف تو نہیں گا. دشمن خلاف ضرور بولے گا ایوانا... امی امی تو جدو دشمن دے خلاف بولے گا وہ خوش ہوگے جا کے نہیں تو خوش بھی ہاں جی جدو کسی تو دشمن دے خلاف بولو نا دنیا دے دشمن دے خلاف پانچ سات پچرا آئے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑا بغیر ہے سے سارا خاندان ہی جو کچھ رب سونے دروازے دے خلاف بولنے والے پتھر لے یہودی کافر دالم ہے ہی خلاف پتا کیا کو کلو جی ادھر اگریزاں چیزاں استعمال کرتے ہیں ادھر خلاف بولتے ہیں ادھر اگریزاں چیزوں ایک چیسٹی لو گی تو بٹھا والے وہ بولنا گی دونوں بنا پو نپیا کیا میں کیا سن ایک ایک کافر دے خلاف دل چ نفرت رکھنا دے خلاف دے کافر دے خلاف یہ بھی مومن تے فرض ہے جڑا کوفر کافر دے خلاف نفرت نہ رکھے رکھو کافر نمبر ایک دوسرا کافر دے خلاف چلنا اے بھی فرض ہے میرے پاک نبی دی ہوں حدیث سنائی ہے کہ نبی سرکار ہفتے اتوار دا روزہ رکھتے سنی یہ سائیاں کی مخالفت واسطے سمجھو نہیں فرمائی سن. تیسرا کافران دے خلاف بولنا <سؤال> یہ بھی پر رب بھی بولے سوا لکھ کبھی بھی بولے سڈا کلمہ بھی بولے اسا کلمہ پڑھنے آتے پہلو کافران کے خلاف بولنے لا علا پہلو بعد رب آد سان بعد پہلا سارے دشمن دے خلاف بول اللہ بولتی فرمائی پہلا لا الہ کہو تمام باطل تمام جتائی خدائی دے, دے سب دی نفی کرتا پھر سا نام ہے منا گے تنگ معلوم ہوا کافراں خلاف بولنا بھی پر بل بول بولو بولنا بھی دے نال لڑنا بھی وہ آدھے جہاد بولو نا ہوں میم یہ چند لوگوں کے خلاف بولنا چیز کا استعمال کر ہو میں بئی ماں تو خلاف بولنے تو ہے تو نہیں بولنا نہیں میں کافر تو وجو نہیں کی فر جا کفر دے خلاف نفرت میں رکھے کافران خلاف بولے نا کافر دے خلاف چلن فرد نہ سمجھے کافران لڑن فرد نہ سمجھے بھائی مانا مسیا تول رونا سانب آ چکو تلوار سے وڈو کاٹے تے لڑائی فرد جہاد دے خلاف بولنے بھی گل کرنا پر گل کی ہے کیوں ایسا نہیں بولن دیں کفر دے خلاف کافران خلاف اس واسطے کہ سا نظریہ کارون آ سو ملے اگریز دائس کا کمال ہے رب کا کمال نہیں ہوں یہ سائنس نہ کتوں لیا کاروبار موسا نال بھی ٹکر کھاوا گے لبی بھی کھاوا گے تو کافر کے حق کیونکہ سانو سارا کچھ اگریزا دتا ہے جی مسلمان دادی جو ملیا سڈے کسی فن سائنس کا کمال نہیں رب دا کمال ہے. ہے. کا کمال کتا سو ساری ازمائش مخصوص دے ہاتھوں ظاہر کرایا سو تاکہ میں ازماو کے سائنس کافرانے دے کافرانے دے نے یا میرے حبیب نے بنتے ہیں اس واسطے رب اتوں بنوایا جی ہوں جہا مومن وہ آخے گا دین دلا سارا کچھ کافر کی نے انہیں ہے بولو مولوی صاحب خلاف بولنا ہے بھی تیرے پر اسان کارونی نگری والے کارونی عقیدے والے کفر تعلیم کفر سوچ سڈے پیدا کیتی ہے تاں کر کے میں آنا اپنے بچے نو ہاتھی سباہ کر دینا یہ گناہ تھوڑا ہے سکول گن کا گنا زیادہ کیوں اپنے ہاتھی مارے گا نا صرف قتل کا جرم گا اولاد کافر تو نہیں بنے گی فیمان تو نہیں ہوگی کیا مت والے دن نبی شفا تو محروم تا نہیں اولاد جب کسر کافر ہاتھ تابدار کافر بھی بن گئی نبی شفات کی امید کیون رکھا گے توجہ نہیں کینم خریدنے کر رہے سڈا او کارونی اکی گفراسا رب دحسان سکول والا ترقی کر گئی سانس ترقی کر گئی اپنے ہاتھوں اپنی بربادی بنا شریف کنڈ کیتی ہے کیوں کہ اوش ہوں وہ جی کافی رکھتے سن سو کہ لوڑ ہے ہونے مول بھی جانا تو کم جانے سڈے کول بڑی تعلیم ہے سائنس والی کی کافی اہی جب دے رہے ہیں جڑا کافرا دورت گافرچنا پیان وہ خوش ہو گئے اپنے دنیا شیتانے نبیا بے ردیم کنڈ کیا اج اصا اویڈ کی اصل آنے ساڈا پتر ادھر جائے ان کی لڑ موجود ہوئے سانو کری ہوں ہا کب ہما کالو میری رستا جور رب دا قانون میں جدو دنیا اپنے شیتانی علم اطراح کنڈ کرے رب بندہ میں ایسا آزاد لیا جا موہیت ہو گھیرا پہن گھیرا پڑنا گھیرا سان افا اخیر کیتی ہوں گھی پہ ایٹم بنے پے بم سیانے آتے نے ہر بنی شاید استعمال ہوگی یہ استعمال ہونا ایک سر وہ رب ہاتھ پڑنا سرف اس بچا جڑا محمد مستفا دبدین ہوب رکھنے والا ہے بارہ کو نہ سمجھئے رب دنیا بنا کے بھول گیا سائنسدان شیطان نے سپرد کر دیتا جاؤ اور جو بردی کرتے نہیں قسم خدا دی. اس دا قبضہ ہر وقت جڑے ایٹم بنے نے انہوں سائنسدانوں کننا نیچے پہلا انہوں نے چکن کے بعد دوسرے کی باری آوے جی قسم خدا دی کر کے آنا رب بنا کے بھول نہیں گیا رب آ ملا ہوا اس میں جو تم کر رہے ہو میں بے خبر نہیں ہوں میں دیکھ رہا ہوں کیا کر رہے ہو تم میں صرف محلت کیا دینا میں تیلی رسی کیا دینا سمجھنا ہے سنبھل جانا نہیں سنبھلنا ہے جو نہیں سنبھلے گا تو آ جا یہ دنیا ستارہ سولہ وارہ سولہ وارہ دنیا بن کے نویں تو نویں کوٹھیاں بنگلے پتنی کی کچھ نظام دنیا سے بن سولہ وار بن کے رب گر کر حرک ہو چکی ہے ستارویں روپیہ اڈایا تھا کمایا وہ نہ مرادی روپیہ چڑایا پہ اصل آخیا بس ہوں نبی ہو گئے نہبی کسی کے تیگ پہ کسی کی زبان تاریخ کسی کے رپیے کرا بھی نہیں ہوتا نبی ہوں تو صرف اپنے دین شریعت طرح دینے میرے پاک نبی تنا پسین ورگا دین تو کھا چھوڑا پیسے ترا دی میرا مدنی سرکار اپنا پسین ورگے بہتر تن نبی اپنے تو نہ قربان کرتا ایک دیجیے دشمن بن کے لاد چا کر بخشی دا نہ سرکار دی بخش رحمت جی ملاد فائدہ کر اس بندے جا پہلا نبی سرکار دین دی غیرت رکھنا ہے دھی بہن پردے ہوے ٹوپی والے برخے ہوسلمان کی دھی بہن چھپی ہوے تھے جانور نی چھپتے جانور نہیں لکتے جانور بغیر پردے تو رسلان کی دھی بین بغیر پردے تو کیوں میرے مدری سرکار نے فرمایا اورت تو چھپانے کی چیز ہے توجہ نہیں فرمائی عورت چھپانے کی چیز ہے آج افسوس جی دفتر جاؤ تو ساڑھی دھی بٹھتی پی سیو فون کرو تو ساڑھی دھی بیٹھی ہنت نمبر ملاوے بے تو ساری بہن ملے ہیلو yeah. آپ کے مطلوبہ نمبر پر سہولت موجود نہیں ہے بیٹھے کٹی موجود ہے تیرے yeah. نال نمبر مل سکتا ملتا پہ کہ نہیں ہے کیا میرا نبی پیغر دے رہا میرا نبی سراپا غیرت سی ہاں سراپا گرب سی میرا نبی تو حکم فرما گیا مسلمان دی عورت مر جائے پنج کپڑے کفن دکول پڑھا دے نے، سکھا دے نے، نا بڑا چلے شانا بانا چلے جنہ مرضی کپڑے جن کپڑے زیادہ لانے ادا نے تو کی ہوگی دس ایماندار مسلمان کی بین مر جائے کھنے کپڑے کھڑے کفن کے کپڑے کھلے ہوتے ہیں پنج कुत्तों चादर फिर एक उत्तों चादर वो सिर तो पैर तक होंगी अच्छा फिर इतने छाती देते फिर दुपट्टा हों कपड़े ठीक है जिस नबीर की शरीयत मरी दे कपड़े ने जींदी तो कि चाहिए چشتی فلانی سکول شیتانا فرشتوں کھانا ہونا فرشتے کپلیت نے اتنے فرشتوں کو بھی لکتی ہے لکتی شیتانا تو نہ لکے موئی فرشتوں کو بھی لکتی ہے توجہ نہیں ہوتی خبر کی نہ ہونا فرشتے اتے فرشتوں تو پی لکی ہے فرشتوں تو پی لکتی ہے شیتانہ دیکھ آئی ایمان دال دسو مسلمان دھی بہن مری ہوئے कफन पे तो गैर बंदा मूंह वेख सदै सची बोलिया वेख दे। ले अच्छा मरी तो नहीं वेख सकता जीडी का भी अस तरक्की कर गए अल्लाह असाकरों पैदल हो गए <laughs> मौला شر مہیا کافر جا ساری مخلوق تو بدتر رابطہ فرمایا ہی کافر جو بدتر سی دی تعلیم پڑی تھا کلو پیدل ہو بیٹھے آگلو تو نبی تعلیم سی جی فاروق آدم والا پیش فرما سی آیا ہے مسلمان دی دھی بہن بانگ دے سکتی ہے سچی بولیا نے خبر تباہ ہو رہی ہے جب اصل اکھا بند کی جی پوپر مزید والے نو نسل بنایا جب آئے پھر پتا نہیں واپس رکھ کے دینا ہے کیونکہ آرے پھر کڑی فرما تمہیں دیل کوڑی ہو دی اثر ہوں بچ بیا تم دیڑی ہند دی اثر ہوں بچ بیاں جی دھی جاؤ پتیا اصل خدا دیکھنا میں گزرا کل کل گزرا نا سے پنجی پہاڑی ہے نا میں دسیا ویلیاں ہونا اے فلانی تھان سے بابا میاں محمد بخش بیٹھے انٹھک دنیا دے شاہ گزرے محل دے نشان مٹ گئے اے پتھر بیٹھا, بیٹھا, بیٹھا کی واہ واہ پھر پتہ لگا کہ بے نشان کہ نشان مٹتے نہیں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 مٹتے نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا ارے مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے سوچ میں اپنی بناوا یہ سوچ یار بھی میں بناو گا اپنی سوچیے اگلا جہاز بھی برباد کر بنے دعا کر سان یہ سائسی نظریے تو اللہ بچا ایک کارونی سوچ آئیے سائس کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہے صرف ہی کوئی گل کریا کر اللہ ازمان ہے فضل دزمان شکر کرنے یا نہ شکر جواب قارون کارون آ دے سلیمان والا دے سر بھائی آج بات قارون والا جواب نہ دے قارون دان سی سینس دان ہو رہے صاب سائنسدار کلمے پڑھتے سن میں کیا بے وقوف آتا کوئی نہیں وہ میرے کلمے ہی دے سن امام غزالی الاسلام السلام دی کتاب میرے کوئی المنقذ من دلال امام غزالی دی کتاب گمراہی سے بچانے والی وہاں رکھیا ہونا من الدلال المکن منت آپ نے لکھیا ہے جتنے دان گزرے ہیں فرمایا تین کوفر نے تین کوفر پکے نے ایک فرمایا مرن تو بعد دے دے اٹھن قائل نہیں مرن تو بعد جسم نہیں اٹھن گے فرمایا دوسرا ہے اللہ تعالی دے بارے جزیات دا علم نہیں رکھتے کہ ہر شہر دا علم مولا تعالی رکھتا ہے اے نہیں ہے اس چیز دے اور تیسرا ہے لانتی کا بڑا وافری مانگالی سرکار فرما نے یہ یہ بئیمان سمجھتے ہیں کہ جہان ہمیشہ چلیں ہمیشہ تو لگا بڑا ہوا تھان نے لگا ہے بےدی ہوتا ہے اللہ دا فقیر بےدین نہیں بنتا کیوں وہ سارا فضل ربی سمجھتا ہے وہ مردے بھی زندہ کرتا سائنسدان بلا مرد زندہ اللہ آل، آل. مارے بلا پتھر سونا بڑا فقیر اللہ دا نگاہ کرے پہاڑ سونے سے بڑا چھوڑ پہاڑ سونے سے ایماندار ہلور سید نہ خواجہ سوڑی مان بھی کی راتی میں گلائی ہے حضور خاجا موسا آہنگر موسا آہنگر دا. دے اندر مکلوڑ روڈ لاہور تو مکلوڑ روڈ جائیے موٹر سائیکل والے آپ کا دربارے کو بری دایا کری پریشانی ہے گریب با آپ کو چکر آپ نے پرواز چلو فرمایا جاڈا برسن لایا واسن لیا, لیا ایڈی نگاہ کی سونے سونے دی بنی نا چلال گھر سی نا پاسے جو نگاہ کی گھر ہی سونے کا بڑا اوہن تھلے وی سونا سونا سجے وی سونا سب خطے ویکے سونا آدھا بابا جی یہ مینو کیوں مراہو جے برادری مینو وڈ وڈ کے ہوں لایا جائے گی آ مارو یہ مکان ہزار مہربانی فرماؤ فرمایا چ ویکھے گا تو سونا اسی لوکی ویکھنگے تو مٹی ہو سو بس ہوں سیا سیا ایک سی ایک سی او سکیتی اللہ کی مار گا جا آب آ میری اکھ چ کوئی شاید میں تو ویٹ روا الہ اک دھو سی کان گے اور مرغا وہ سامنے کڑا سا مرغا مرگے تھے اکھ پی نہ بند ہو گئے ہوں جی بہ نا گل ہوئے نہوتے کی تو آ کے کڑ ہوں جی کوئی گل کرے مجھ بینس کی تو آ کے میرے کوکڑ واگ ہو جائے گل کرے گھوڑے کی وہ آ کے میرے کوکڑ چیک ویلی آپ ویخے نے سائنسدار کڑ اہی دنیا جلے کو قسم خدا دی رب دان بارے ساجا سلیمان تو میرے علی شرک پور کا تاجدار یہو جہ مرد سن تے حالے بھی ہے جیڑے نگاہ دانا نو باندر بنا کے اڑا دے پا باندر نو ویخیا تو پینے تاگل ویلیا نا اکھ کھول مولا دا جہان بڑا پیائی تو تا اللہ اقبال فرمانا شیر سنا کے اقبال فرماندہ تا کا ہے شکاری ہو باہ جان درندہ ہوں وہ بارے مشہور ہے جس بندے تو گزر جی بادشاہ بہتر اقبال فرماندہ تو ہو ماں ہے شکاری ابھی ابتدا تیری تو ہو ماں ہے شکاری ابھی ابتدا تیری نہیں مسلح ہاتھ سے خالی یہ جہان مرغ مائی بجلیا لاب مچھیا پرندے چھوٹے رکھے ہیں تندے سے نہ کلو تکاری ہوا دگاہ فرمائی دنیا جہاز اڈ پیائی مچھلیاں کھا لکھ کے تعنت داتے وہ کافر دی اک چھوٹی سائنس دان دی وہ اسے مچھلی ڈڈو تک رہتا مومنٹ اگاہ پہنچتا ہے وہ پیچھا خالق تے جاتا ہے جو فرما, دعا کر, دتا, دار دا, اللہ سونا, اپنے بچوں کو جہادی تنزل. شہید کی خیبان جناب کو ہیں ہاں ادھر جی مال ان تب مارتے ہیں کہ سارے مسلمانوں سے بچوں یا کوئی کوڑی لال شہید ہو جاتا ہے تو خیبان نواز جناب ساڈے محمد دا اس دل بچ ناج جس دل وچ ش محمد دا اس دل بچ نا ج جدو کریے ذکر محمد دا دل ن سرو راجانے جدو کریے ذکے محمد د فل ن سرو راجانے میں توریاز مت منہ پر بکھری شان مدینے دی میں تو دیاز مت مند پر بکھری شان مدینے دی جدو ٹور شہر مدی ندو ٹوریے شہر مدی نی نر قدم تبدار دی آخو اے لاب ضرد ٹری شہر مدی نی ندم تاجانے میں تور دت مند پر وکھری شاندی نیدے حکم او دے حکم تج مڑد چن ٹوٹے ہو کے جڑ دے ادا حکم ہو بولن دعا جدو سنیے کسا کر بل د سید دل دل اللہ علیہ لایا یاد نے ایک یار واستے رب میں فیل سجائیاں سرکار بستے رب میں فیل سجائیا سرکار کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا دی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا دے دی اور دیکھ سیا میری مجھ سے لے کر فردسیاں میری مجھ سے لے کر کالی میں جیسا داتا ہے ویسے سواری جی جیسی جوڑی ہے ویسے بکھاری جیسا داتا ہے ویسے سواری میں ددا ہوں مگر کس کے درد سلطان کو مکاں ہے میں گدا ہوں مگر کسی کے درکار وہ جو سلطان کو مکا ہے یہ گودامی بڑی مستند ہے یہ بڑی مستند ہے میرے سر پر ہے تاج بلانی یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پر ہے تاج بلانے میری عمر بس بسر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے میری عمر بس ٹھہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے ان کے قدموں میں میری جبھی ہے اور ہاتوں میروزے کی جالی ان کے قدموں میں میری جبھی ہے اور ہاتھوں میروزے کی جالی میں مدینے سے کیا سی گئی ہے زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے میں دس ہوں زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے گھر کے اندر ازا سونی سونی گھر کے باہر سمان خالی خادی گھر کے اندر پزا سونی سنی گھر کے باہر سمان خالی خادی میں فقط لوگ ملے گا ان کا توصیف میں کیا کروں گی